مدنی چینل کا وہ سلسلہ جو طویل عرصے سے چل رہا ہے اور الحمدللہ للہ ہی اگز ٹریڈ انڈسٹری کامرس پروفیشنز کو نوکریوں کو پیشوں کو صنعت کو تجارت کو حرفت کو ایکسٹینسولی ایکسکلوسولی کور کیا کرتا ہے بطور خاص شرعی رہنمائی فراہم کیا کرتا ہے احکام تجارت اگلا اپیسوڈ لیے آپ کی خدمت میں پھر بذریعہ مدنی چینل حاضر ہے اور بات یہ تو دونوں ہی جو ہے نا سے خالی نہیں ہے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کرنے سے پہلے اس کے بارے میں حت الامکان جتنی جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے کر لے جب کر چک کر وہ کام شروع کیا جاتا ہے تو غلطیوں کا جو ریٹ ہے یہ کافی کم ہو جایا کرتا ہے اور بالفذ اگر کوئی کام کر لیا ہے چلتا کام ہے چلتی گاڑی ہی میں آپ سوار ہیں اور اب اگر آپ کو کوئی چیز تنگ کر رہی ہے کوئی پرابلم آ رہی ہے اور اب آپ اس سیچویشن کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس بارے میں اس وقت بھی بر وقت مسئلے کا حل تلاش کر لینا معلومات حاصل کر لینا یہ بھی نفس سے خالی نہیں ہوتا آ, الحمدللہ للہ حکام تجارت پیش آمدہ مسائل جو ہوتے ہیں آپ کسی ڈیل کرنے لگے ہیں کوئی سودا کرنے لگے ہیں کسی پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں یا کوئی سودا کوئی بزنس کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کسی کاروبار کا آلریڈی جز ہے کسی پروفیشن سے وابستہ ہیں یا کوئی ڈیل کر بیٹھے ہیں اور اب اس کی آڈٹ کروانا چاہتے ہیں شریعت متحرہ کی روشنی میں یا سچویشن غلط ہو گئی ہے اس کو درست کرنا چاہتے ہیں یہ سارے نفع انشاءاللہ شاء اللہ اکزمجل آپ حاصل کر سکیں گے ہمارے سلسلے میں کال کر کے کیونکہ الحمدللہ دارالستہ اہل کی مفتی صاحب قبلہ مفتی علیہسور مدنی دامت برکاتم علیہ الحمد للہ سلسلے میں جلوہ فرما ہے حزب روایت آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں کوئریز ہوتی ہیں شریعت متحرہ کی روشنی میں مستند اور محتاط جواب جو دعوت اسلامی کا وطیرہ خاصا اور الحمد کلچر ہے یہ آپ کو پیش کیا جائے گا انشاءاللہ عطا کیا جائے گا تو چلیے آغاز کرتے ہیں دور زیادہ دوریوں کا باعث نہیں بنتے مفتی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ کو کنیکٹ کر دیتا ہوں ز تو ہیں لائن میں اور عموماً روایت تو یہی ہے ہم کچھ نہ کچھ تمہیدی گفتگو کرتے ہیں تو چلیں آج ذائقہ بدلنے کے لیے پہلے جو ہے نا وہ ناظرین کی طرف چلے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کے جو سائل ہیں پہلے وہ کون ہیں اور ان کا کیا مسئلہ ہے और اور پھر مفتی صاحب کا کیا جواب ہے اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے کیا مدنی پھول ہیں تو جی آج کے پہلے کالر فلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ انام محمد و ایدہ ان ہی اور اصحابہ و برکتہ میرا سلسلہ احکام تجارت میں سوال ہے کہ بیرونی ممالک کے اندر اگر کوئی مسلمان دینی وضا قتا بنا کر شراب بیچتا ہے اور وہ اس پر یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ میں کافیروں کو جو ہے یہ بیچتا ہوں مسلمانوں کو نہیں بیچتا اور وہ اپنے ہوٹل پر خود جو है وہ بھی کافی رکھتا ہے اور بسا اگر دیکھا جاتا ہے خود بھی وہ بعض اوقات ٹیبل پر شراب پیش کرتا ہے اور جب سمجھایا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے تو وہ یہ دلیل آگے سے پیش کی جاتی ہے کہ میں اس کی کمائی جو ہے یہ اپنے لیے استعمال نہیں کرتا تو کیا آیا اس ہوٹل پر اپنے پر شراب رکھنا جائز ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ شراب ہم نہ شاید فرمائیے کیا کہتی ہے اللہ Haan, لیکن بعض لوگ ہوں گے ان کے لیے اجنبی سچویشن نہیں ہوگی خصوصا جو بیرون ممالک میں رہتے ہیں تو مفتی صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں انشاءاللہ اللہ اکثل ایک کال اور شامل کرنے کے بعد فلو الحبیب فل محمد مبارک جناب سر مسئلہ یہ ہے ایک ہمارا قریبی رشتہ دار ہے وہ مجھے کچھ پیسے دے رہے ہیں اور فکس کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے ایک لاکھ کا تین ہزار روپیہ مہانہ دے دیا کریں تو مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ آیا یہ سود میں آتا ہے کہ نہیں اگر یہ سود میں آتا ہے تو اس کا کوئی بہترین حال ہے ایسا کوئی کہ وہ لاکھ روپیہ مجھے دے اور میں اپنے کاروبار میں اس کا ڈال کر اسے کوئی نفع نقصان فائدہ دے سکتا مہربانی اوکے okay. آپ نے دو یعنی بنیادی طور پر سوال اٹھائے ہیں ایک تو یہ کہ جو سچویشن آپ نے پیش کی ہے کہ سود میں داخل ہے اور اگر یہ سود میں داخل ہے تو کوئی ایسا جو ہے نا وہ بتایا جائے طریقہ کار جو شریعت متحرہ کے مطابق درست ہو اور مفتی صاحب کیا ماڈل سجیسٹ کرتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے اور اس سچویشن میں سجیسٹ کیا جا سکتا بھی ہے پاسبلٹی ہے یا اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں ہم وہ اختیار کر کے جو ہے نا گناہوں کا بھرا دروازہ کھل جائے گا تو یہ تو مفتی صاحب کی رہنمائی فرمائیں گے تو چلیے پہلے سوال کا پہلا جواب آج کے سلسلے کا جی الحمد رب العالمين, والسلام الانبیاء اما بعد فاعوذ اماب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن شراب مسلمان کے حق میں مال متقوم نہیں ہے یہ مجھ جو ٹرم آپ نے کوائن کی ہے میں چاہوں گا کہ یہ بھی تھوڑی ہمیں سمجھ میں آ جائے یعنی خریدا اور بیچا اس چیز کو جاتا ہے جس کو مال کی حیثیت حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی جو آفیشلی مال بن جائے مال بن جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن شراب ان چیزوں میں سے نہیں جو مالے متقو بن سکے کہ شرن جس کا استعمال جائز ہو ٹھیک ٹھیک تو ایسی چیز جو ہے ہی حرام تو اس چیز کو پر تجارت کرنا مسلمان کو بیچنا یا کافر کو بیچنا تو ایک الگ بحث ہے نا مسلمان کے حق میں اس کا بیچنا ہی جائز نہیں ہے صحیح اگر کافر کو بھی بیچے گا تب بھی جائز نہیں ہے اوکے تو اب ان کا ایک وسوسہ ہے یہ یا تو بازوقات کی ہوتا ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے جی جی اب وہ پوچھنے والوں کو ادھر ادھر کی باتیں کر کے مطمئن کرتا ہے اس کو بھی پتا ہے میں غلط کام کر لوں تو میرا ان کا یہ جو وسفسا ہے تو اس کو دور کریں ان کا بہانہ ہے تو یہ بہانہ جو ہے وہ آخرت میں ان کو بچا نہیں سکتا اور اگر یہ بالکل ہی جو ہے وہ نہیں جانتے حکم شہری تو حکم شریف بیان کر دیے ہم نے ٹھیک ہے ان کو بیچنے میں جائز نہیں ہے اور اس کے علاوہ بھی جتنی بھی خدمات ہیں اس کو پہنچانا لے کر جانا اور گاہکوں کو دینا یہ سب وہ کام ہیں جو ناجائز امور پر مشتمل ہے اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے جیسے ایک یعنی اسلامی بھائی کی جو بیان سے مجھے جو محسوس ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص کی اگر ظاہری وضا قطع تو پر اس کی داڑھی ہے پوری مٹھی داڑھی ہے اور اب وہ شراب لا کے کسی کے گاہک کے سامنے رکھتا ہے تو اب ایک عام شخص تو اس کو ایک یعنی داڑھی گنڈے کے مقابلے میں تو بہت زیادہ اس کو حیرت اور اس کی سے دکھے گا بہت زیادہ مایوس سمجھے گا یعنی تمہاری مثال کے طور پر مٹھی داڑھی ہے تمہاری تمہارا انداز ایسا اور تم جو ہے شراب سرو کر رہے ہو جا کر اس حوالے سے کوئی آپ مدنی پھول ایک ساتھ سنبھالنا چاہیں گے دیکھیے اس داڑھی رکھی ہوئی ہے شریعت کے ایک حکم پر تو اس نے عمل کیا ہوا ہے اوکے اوکے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ جی میں داڑھی رکھ کر یہ کام کروں گا داڑھی کٹا دوں تو وہ دو غلطیاں کرے گا صحیح ماشاء اللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے تو داڑھی رکھنے کے ساتھ ساتھ اور جو حرام کام ہیں ان سے بھی بچنا ان سے بھی بچنا ہے نہ کرے یعنی اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ ماشاء اللہ, ما اللہ اس کا مزداق بنیں گے تبھی جو ہے وہ کامیابی کا راستہ ہے اس راستے پر یہ چلنا شروع کریں گے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک مرحبا ماشاء اللہ ودینہ ودیم اچھا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو پیسے ہیں کوئی صاحب وہ جو ہے نا فکس پیسے دینا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر مثال کے طور پر ایک لاکھ روپے دینا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر تین ہزار روپے مستقل وصول کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ جو صاحب ہیں یہ چاہتے ہیں کہ مطلب یہ شاید کوئی ایسا ماڈل مل جائے یا تکی مل جائے پہلے تو یہ سچویشن بھی سمجھ بھی آ جائے کہ اس طرح سے میں پیسے لوں اور اپنے کاروبار میں لگاؤں اور ان کو پھر اس طرح نفع دیتا ہوں تو کیا یہ سود ہوگا اور اگر نہیں ہوگا تو کوئی اور متبادل حل موجود ہے اگر لوگ عام طور سے جس طرح کرتے ہیں جی جی اس میں تو سود بن جاتا ہے یعنی پیسے لے لیے اور لم سم جو ہے وہ نفع دیتے رہے ٹھیک ہے یا فکس کر کے دیتے رہے ٹھیک ہے تین ہزار تین لیکن کاروباری موڈ نہ ہوا تو یہ بلا شبہ سود ہی کی صورت ہے ओके, ओके اب ان کا دوسرا سوال یہ تھا کوئی طریقہ بیان کر دیا جائے جی جی اب طریقہ جہاں تک بیان کرنے کا معاملہ ہے طریقے تو ایک دجن سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں اصل یہ ہے کہ کون سا طریقہ ان کے لیے قابل عمل بن سکتا ہے صحیح جو طریقہ قابل عمل بن سکتا ہے وہی طریقہ یہ گے ٹھیک ہے اوکے okay. پوچھیں گے فردن جی انساری طور پر پوچھیں گے صحیح مطلب متدار جی جی وہ سچویشن کی جو ڈیٹیلز ہیں کی ڈیٹیلز ہیں لے کر یہ آئیں گے اور جو مائنوٹ ڈیٹیلز ہیں ان کو سٹڈی کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد جو ان کو طریقہ بتایا جائے گا وہ ان کے لیے زیادہ آسان قابل عمل اور وہ ہوگا یعنی یہ آپ کی بات کا خلاصہ تجارت پورا ایک موضوع ہے جی جی بسی موضوع ہے گہرائی ہمارے ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ تجارت کے تو نقطے اللہ ٹھیک ہے نہیں کہاں غائب ہے ہمارا جو یہ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے منچ اس پر تجارت کے نقطے ہی غائب ہے تو لگتا ہے جلدی میں یہ لگانا بھول گئے تو بال نقطے لگا کر پڑھیے گا کام میں تجارت ہے ٹھیک صحي तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज फलो میرا نام محمد سلیم رضاج ہے میں ضلع بھاپ والا سے سوال اچھ کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس زمین ہے میں کھیتی باڑی اپنے کرتا ہوں تو میں نے کسی سے دستی پانچ ہزار مانگا تھا کہ آپ کو گندم اترنے پر دے دوں گا تو اس شخص نے مجھے یہ کہا کہ آپ مجھے چار من گندم دے دینا ساڑھے بارہ سو کے حساب سے چار من گندم پانچ ہزار کی بن جائے گی تو جب گندم اترنے کا وقت آیا تو اس وقت گندم کا ریٹ کم ہو گیا تھا بازاری ریٹ کے حساب سے تو اب وہ پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے چار من گندم دے دینا لیکن اسے کئی اور سے سستی جو ملنے لگی اب وہ اس زبان پر آ گیا کی نہیں آپ مجھے میرا پانچ ہزار ہی واپس دے جبکہ اس کا میرا سمجھوتا دو بندوں میں ہو گیا تھا کیا آپ مجھے چار من گندم دے دینا تو وہ اپنی زبان پر نہیں آ رہا اور میرے پاس جواب ہی ہے تو اس معاملے میں کیا کرنا پڑے گا کہ اس کو پانچ ہزار ہی واپس کروں یا جو ہمارا آپس میں طے ہوا تھا کہ چار من گندم ساڑھے بارہ سو کے حساب سے پانچ ہزار تھی وہی اسے دینی پڑے گی اس معاملے میں جواب ارشاد فرما دیجیے اوکے آپ نے سی جو ہے وہ بیان کیا ہے اپنی سچویشن کو مفتی صاحب نے سن لیا ہے ابھی جواب آپ کے کو سنواتے Next سوال شامل کرنے کے بعد صلو علی الحبیب صلو اللہ محمد میرا کوشچن بھائی یہ ہے کہ کچھ محکمے اس طرح کے ہیں جن میں بلڈ اگر دیا جائے تو اس میں محکمہ ویلفیئر کے طور پر چار سو روپئے یا پانچ سو روپے بلڈ دینے والے بندے کو وہ اٹا کرتے ہیں میرا یہ کوشچن ہے کہ وہ ویلفیئر کے طور پر دیتے ہیں وہ لینا جائز ہیں یا ناجائز ہیں اوکے کوائٹ نیو سچویشن ابھی پوچھ لیتا ہوں جی مفت صاحب جو ایگریکلچر سیکٹر سے تعلق رکھنے والا سوال تھا زراعت سے وہ اس کا تعلق اس سینس میں ہے کہ وہ گندم کا لین دین والا جو معاملہ آ رہا تھا تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں پانچ ہزار روپے قرض لیا اور گندم کی صورت میں واپس کرنا تھا پھر جو آگے پرائز میں فلکچویشن آئے تبدیلی آئی اصول تو یہ ہے کہ جس جنس کا قرضہ ہے اسی جنس سے لوٹایا جائے ٹھیک یعنی اگر روپیہ لیا ہے تو روپیہ میں ہی لٹائے گندم لی ہے تو گندم میں ہی لوٹائے ٹھیک ہے لیکن اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ یہ کمپرومائز کر سکتے ہیں وہ بھی پاس صورتوں میں یعنی یہ جو سوال پوچھا یہ تو سمپل ڈیل ہے ان کی جی جی اب مثال کے طور پر انہوں نے سونا لیا ہوتا اور چاندی کی ڈیل کرتے Hmm. یا سونے ہی کی ڈیل کرتے hmm. مطلب زیور لے کے کسی اور زیور کی ڈیل کرتے ٹھیک ہے تو پھر مسائل سود کی طرف لے جانے والے ہو سکتے تھے اچھا ہم جنس چیزوں کا تبادلہ معاملہ آتا یا جو چیزیں سود کے جو دو معیار ہیں हुँ. ان میں سے کوئی ایک معیار پایا جاتا تب بھی وہ مسائل ہوتے گندم اور رقم میں وہ دونوں معیار نہیں پائے جاتے ٹھیک اب جس ڈیل پر ان کا اتفاق ہو گیا گندم پیسوں کے بجائے گندم دی جائے گی ٹھیک ہے تو ان کو اسے ڈیل پر مطلب کہ برقرار رہنا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیل ہو رہی ہے کہ پیسے کے بجائے فلاں چیز دے دو ٹھیک ہے یہ با منزلہ خرید و فروخت کے ہے اسی لیے ان مسائل کے اندر ربا متحق ہوتا ہے اگر جن ساتھ اس موقع پر تبدیل ہو جائیں جنسوں میں مماثرت ہو جائے یا سودی معاملات آ جائیں تو ربا ہونے متحقق ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈیل بھی خرید و فروخت ہی کے حکم میں ہے ٹھیک کمپرومائز کی طرف जी آئے یعنی قرض سے کمپرومائز جو ان کا ہوا ہے یہ خرید و فروخت کے حکم میں ہے جب ان کا کمپرومائز ہو گیا تو ایک معاہدہ ہو گیا صحیح. ایک معاہدہ ہو گیا تو اب اس کے پاس پاسداری ان کو کرنی پڑے گی ٹھیک ٹھیک ٹھیک صحیح اگر وہ اب مکر جائے مفتی صاحب سامنے والا تو مکر ہی گیا دینے کے لیے دنیاوی لحاظ سے محسوس ہو رہا ہے دو پہلو ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں پیسے ہی لوں گا میں نے جو بات کی میں اب اس سے رجوع یہی سچویشن محسوس ہو رہی ہے ہاں تو ظاہر بات ہے اس میں اس کو کہا جائے گا کہ تم اپنے پاسداری کرو ٹھیک ہے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ سرے انکار کر دے کہ میں نے بات کہی ہی نہیں ہے ایک گواہ کے ہوتے ہوئے دعو کافی ہوتا ہے اوکے اوکے ماشاءاللہ اللہ کوائٹ انٹرسٹنگ آنسر جی نیکسٹ کوشچن جو تھا مکھی صاحب وہ بلڈ بینک والا اور اس میں جو ویلفیئر کا جو انسر تھا کوئی بھی نام دے دیں ویلفیئر داد باہمی دے دیں یا انعام دے دیں جی جی اس موقع پر خون کی رقم دی جا رہی ہے ٹھیک تو ضرورت شریعہ حاجت شریعہ کے موقع پر خون دیا جا سکتا ہے صحیح لیکن جب بھی خون دینے کی ضرورت پڑے اس کا معوضہ کسی بھی صورت میں قبول نہ کیا جائے خون کا معوضہ جو ہے وہ مال حرام ہوتا ہے ٹھیک اچھا یہاں ایک ذہن میں سوال یہ آیا کہ بعض اوقات جیسے خون دیتے ہیں تو پھر وہ جو ہے نا اس کو شوگر لیول برابر کرنے کے لیے موماً جوس یا اس طرح کی کوئی چیز اس کو دے دی جاتی ہے ورنہ وہ ایک دم اٹھے تو شاید اس کو چکر آ ہے یا کچھ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے تو یہ معاوضے میں شمار تو نہیں ہو جائے گا ہو سکتا ہے ہو بھی سکتا ہے جس کو یہ خون دے رہا ہے ان کا ایک دوستانہ تعلق ہے اس طرح کی چلتی رہتی ہیں اور اس موقع پر بھی انہوں نے جوس پلا دیا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے لیکن خاص اس وجہ سے پلایا گیا یہ خون دے رہا ہے اس کو ضرورت ہے چلو میں پیسے دیتا ہوں تو یہ عموماً جسے یعنی خون دیا جاتا ہے نا تو اس کے بعد اس کو یہ سرونگ دی جاتی ہے تاکہ اس کا شوگر لیول جو ہے ٹھیک اس کے جی, رقم جی, جی, کر دے جی جی جی جی اوکے ٹھیک ہے نیکسٹ ٹو کوشچن پلیز فلو الحمید فلو اللہ فطام ہماری عمران اطانی ہندی کے شہر گجرات سہرز کر رہا ہوں احکام تجارت بڑا ہی پیارا پیارا سلسلہ ہے اور اس کے ذریعے سے تجارت کے بہت پیارے پیارے مسائل ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں اور جاننے کو ملتے ہیں اتنے اہم مسائل ہمارا مدنی چینل ہمیں بتا رہا ہے اور الحمدللہ ہمارے قبلہ مفتی صاحب کی رہنمائی سے الحمدللہ للہ ہمارے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں تجارت کرتے تھے اور آپ کا تجارت کا طریقہ کیا تھا برائے کرم تجارت کا طریقہ ارشاد فرما دے اور کون سا تجارت کرنا کیا صحم کی تجارت کرنا سننا دے جواب عنایت فرمائے جزاک اللہ ماشاءاللہ اللہ آپ نے ایسا پیارا سوال کیا تین سسروں کے تین موضوع جو ہے نا وہ تین مکالمے کے موضوع ہیں یہ پورے تین جملوں میں اتنا بڑا آنسر آپ لینا چاہتے ہیں چلے یہ مفتی صاحب دیکھتے ہیں کیا جواب اس کا عطا فرماتے ہیں اگلا سوال شامل کرنے کے بعد پھر جو ہے مفتی صاحب کی طرف جائیں گے جی افضان بات کر رہا ہوں کراچی سے حضور والا آپ کی بارگاہ کے اندر سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی سے قرضہ لیتے ہیں تو وہ ہمیں دیتا ہے 20,000 روپے اور وہ کہتا ہے کہ ریٹرن جو ہے وہ آپ سے 21 لوں گا ایک ہزار جو ایکسٹرا چارج کیا جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ انکوائری کے ہیں یا بک وغیرہ بنانے کے ہیں تو ہمیں واپس اکیس ہزار روپے کرنے پڑتے ہیں آیا اس طرح کرنا درست ہے یا نہیں ٹھیک ہے ابھی پوچھ لیتے ہیں یہ انکوائری وغیرہ کی بھی انکوائری کروا لیتے ہیں مفتی صاحب سے جی جی مفتی صاحب پہلا جو سوال تھا تجارت والا اس کے متعلق نے ربیع الاول کی مناسبت سے سوال پوچھا جی جی سرکارت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے اور آپ علیہ وسلام اعلان نبوت سے قبل بھی ملک کے شام کی طرف بھی گئے اللہ, اللہ تجارتی قافلے اللہ کے ساتھ ما شاء اللہ حضرت خدیت القبرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو تجارتی سامان تھا اس کے ہمراہ رابطے گئے تھے اللہ تو اب اس انداز تجارت سے متعلق دو اقوال ہیں ٹھیک ہے ایک تو قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلاط والسلام نے معاوضے پر وہ کام کیا ٹھیک ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ مداربت کی صورت تھی کہ حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے وہ رقم تھی ان کی جی مال ان کا تھا کیپٹل جی اور سرکار علیہ حسرات والسلام کی محنت تو یوں مداربت حضرت پر, پر وہ کام کیا گیا اب وہ تجارت تھی یعنی خرید و فروخت تھی جی جو سمجھ لیجئے کہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام تھا ملک کے شام اہل شام کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ چیزیں آپ وہاں لے گئے okay. اور اس طرح کے کا قافلے جب جایا کرتے تھے تو وہاں کی جو چیزیں ہوتی تھی وہ مکہ میں لے آتے تھے ठीक. انہیں مکہ مکرمہ کی منڈیوں میں لا بیچا جاتا تھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک تو اور بھی اندازے تجارت ہو سکتے ہیں لیکن فی الحال یہی میرے ذہن میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے اللہ آپ جب یہ آپ نے تذکرہ چھیڑا تو وہ جو ان تجارتی سفور میں وہ جو معجزات کا جو ظہور ठीक. ہوا اور الحمدللہ توجہ جا رہی تھی اور ماشاء اللہ آپ نے پر بھی سوال سے جو ہے نا رب الب شریف اور سیرت متحرہ کی طرف کر دی تو اس پر میں چاہوں گا کہ آپ جو سیرت کی اہمیت تجارتی نقطہ نظر سے مطالعے کی ہے اس پر بھی اگر آپ ایک دو مدنی عطا فرما دیں تو پھر میں اگلے سوال کی طرف جو سرکار وہ جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> بہترین ماہر معاشرات ماشاء اللہ یہ ایک جداگانہ بحث ہے جی جی آپ علیہ السلام نے تجارت کے ایک توتن سمپلی حلال و حرام بیان کرنا جی جی ایک ہوتا ہے منڈیوں کو کنٹرول کرنا ٹھیک ہے اگر آپ علی ساط والسلام کے, اس اس کے طرف غور کیا جائے جی جی تو بہت ساری چیزیں جو ہے ہمیں ایسی ملیں گی کہ جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کرم علی سات والسلام نے جو حکام لوگوں کو دیے اس کا مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے کتنا تعلق تھا مثال کے طور پر کچھ لوگ جایا کرتے تھے شہر سے باہر ٹھیک ہے اور کافلوں کو وہیں روک لیتے تھے بھار باہر باہر روک لیا کرتے جی جی اور وہاں روکنے کے بعد کہتے تھے کہ جی مارکیٹ میں تو یہ چیز گر چکی ہے اس کی تو ویلیو ہی نہیں ہے اور تم ہم اتنے کی بیچ دو اچھا لوگ پریشان ہوتے ان کو بیچ دیا کرتے تھے صحیح آپ علیہ حسلات والسلام نے اس طریقۂ کار پر مذمت فرمائی اور اس سے منع کیا لوگوں کو پھر ذخیرہ اندوزی کے تعلق سے دیکھ لیجئے آپ جی جی جی تو ایک اب سیرت جو تعلیماتی سیرت ہیں اس کے بہت سارے پہلو ہیں مرحبا ایک پہلو وہ ہیں کہ جس کا تعلق حلال و حرام سے ہے جی جی سیات کے تقسیم کر دی گئی جی یہ حلال جی جی ہے اور یہ حرام ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایٹیٹیوڈس جو ہیں جی, جی جی جو مینرز ہیں جو جی جی جی بیان کیے گئے ہیں ماشاءاللہ اللہ کہ ایک تاجر کو کس طریقے سے جو ہے وہ کن اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے برحبا اور تیسرا جو تجارت کے پرنسپلس ہیں جی جی جو بنیادی اصول ہیں خاص کر مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے تعلق سے جی جی اگر دیکھا جائے سیرت کے کتب کا مطالعہ کیا جائے اس کے حوالے سے بھی بے شمار نکات سیکھنے کو ملتے ہیں ماشاء اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں مرحبا مرحبا بہت خوب اچھا یہ 30,000 لیتے ہیں ہم قرضہ یعنی Mr. XYZ اور تھرٹی اور 31,000 یعنی ہزار اکتیس جس کو عوام بولتے ہیں اکتیس ہزار واپس کرنے پڑتے ہیں تو وہ یہ جو تیس تیس کے اچھا بیس لیا تو اکیس لیا تیس لیا تو اکتیس تو بیس لیا اور اکیس واپس کر رہے ہیں تو یہ اکیس کا ایک ہزار بھائی یہ تو ہم آپ سے اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو اتنا اندراج کرنا ہوتا ہے پروسیسنگ ہوتی ہے ریکارڈ میکنگ ہوتی ہے بک کیپنگ ہوتی ہے چھتیس ہزار مسائل ہوتے ہیں اس کی مد میں ہم وصول کر رہے تو اب کیا فرمائیں گے اس سچویشن پہلے تو دیکھا جائے گا کہ کس طرح کا ادارہ ہے ٹھیک ہے کوئی پرسنلی طور پر لے رہا ہے تو اس کے ہاں تو کوئی اندراج اور ملازمین کو بٹھانا اور ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے دوسرا دیکھا یہ جائے گا کہ ادارہ کس نوعیت کا ہے ٹھیک اور وہ بیس ہزار پر ہی ایک ہزار لے رہا ہے یا رقم کا ریشو بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ اماؤنٹ بھی بڑھتی چلے جائے گی ٹھیک پھر وہ کیا کرتا ہے ٹیم پر کوئی نہ دے تو یہ اس میں اضافہ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اب سارے چیزوں کو جو ہے وہ جی جی سامنے رکھنے کے بعد ہی اس سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے ٹھیک ممکن ہے کوئی گنجائش کا پہلو نکلے صحیح اور ممکن ہے نہ نکلے یعنی جی جو میں یہ کنکلوڈ کروں گا جی صاحب جی یہ فرمانے کہ جو ابھی اپنی ڈیٹیلز دی ہیں اس میں بہت ساری جی پوس نہیں پوس بھی تو سوال ہے سر جی جو کوشچن ابھی تو یہ کوشچن میں جو انہوں نے معلومات جی فراہم کی ہیں اس کی جی روشنی میں آگے بہت ساری پوسیبلٹیز ہیں اور آپ کو اسپیسیفکلی اور فردر مائنیو ڈیٹیل میں جانا پڑے گا اور زیادہ مزید جزیات اور باریکیوں میں جانا پڑے گا تاکہ مفتی صاحب ان تمام چیزوں کا جائزہ لے کر انالیسز کر کے تجزیہ کر کے بطور خاص آپ کی سچویشن کے متعلق جو آپ کی سچویشن کا حکم بنتا ہے وہ بیان کر سکیں باقی پاسبلٹیز کا بیان مفتی صاحب نے فرما دیا ہے دو مزید سوال شامل کرتے ہیں اس موقع پر سلو عین الحبیب فلم محمد و عمر خطاب اطاری ساؤتھ افریقہ صاحب کے بارے میں سوال عرض ہے کہ دکان یعنی سپر مارکیٹ ایک کے پہ دینا کیسا ہے مراد ہے کہ جب کسی کو دی جی جاتی ہے دکان تو سارا سامان اکاؤنٹ کر لیا جاتا ہے اور فکس کیا جاتا ہے کہ مہینے میں آپ نے اتنے پیسے دینے اور وہ پیسے فکس ہو جاتے ہیں ایسا کرنا کیسا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ ابھی پوچھ لیتے جناب آپ کی جو ہے وہ مسئلے کا جواب دیج نام علاؤدین ہے عمان سے بات کر رہا ہوں مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جو ہمیں گھر اور یا دکان کرایے پر دیتے ہیں تو اس کا ایڈوانس ہم رکھتے ہیں کچھ پیسے جیسے پچاس ہزار ایک لاکھ روپیہ تو کیا اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو جیسے ہم میرا تعلق انڈیا سے ہیں تو انڈیا کے بینک میں رکھ کے کیا اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اس کے برائے کرم اس کا جواب دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ ایک سوال میں دو سوال مجھے محسوس ہو چلیے دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے جی پہلا جو مارکیٹ والا جو سوال تھا وہ جی تو واضح نہیں ہے ٹھیک ہے کہ کس طریقے سے ڈیلنگ ہوتی ہے کیونکہ سپر مارکیٹ بھی ایک پوری دنیا ہے جی جی اور سپر مارکیٹ میں تو پورا ایک ایک ڈیسک جو ہے وہ بیچا جاتا ہے بیچا جاتا ہے کرایہ پہ जी اور لیکن ان کے بھی بڑے عجیب و غریب طریقے ہوتے ہیں آپس کی ڈیلنگ کے جی جی کیونکہ یہ صورتحال واضح نہیں ہے فی اس سوال کو ہم چھوڑ رہے ہیں سوال میں چاہوں گا کہ یہ دوبارہ فون کر کے ڈیٹیل بتا دیں ٹھیک ہے تو ہم آئندہ سلسلے میں سوال کو شامل کر لیں گے خوب ہے خوب مدینہ مدینہ یہ ایڈوانس لینا جائز ہے کرایہ وغیرہ پر جب مکان دیا جاتا ہے لیکن میں اس ایڈوانس کو جائز کہہ رہا ہوں کہ جو ایک نارمل ایڈوانس ہوتا ہے ٹھیک ہے اب پنجاب وغیرہ میں بالخصوص یہ رواج پڑا ہے کہ زیادہ ایڈوانس لیا جاتا ہے Okay. جو مارکٹ میں رائج ہے اسے چار پانچ گنا زیادہ لیں گے oh. لیکن कर کم کر دیں گے ٹھیک ہے یہ طریقہ سودی طریقہ ہے کرایہ میں ساڑھے طور بیس ہزار روپے ہے صحیح تو یہ کہیں گے آپ ہمیں پانچ لاکھ دے دیں کرایہ ہم آپ کا پانچ ہزار کر دیتے oh. طریقہ جائز نہیں ہے ایڈوانس وہی لیا جائے کہ جو مارکیٹ میں رائج ہے اور جو کرایہ مارکیٹ میں رائز ہے وہی کرایہ لیا جائے پھر ٹھیک ایڈوانس کی وجہ سے کرایہ کم نہ کیا جائے صحیح جو ایڈوانس کی رقم میں یہ امانت ہوتی ہے امانت ہوتی ہے جی ٹھیک ہے مثال کے قرض ہوتی ہے اوکے دینے والے کی وہ رقم ہے جی جی اور اس کی طرف سے ارفن استعمال کی اجازت ہوتی ہے استعمال میں لایا جا سکتا ہے اور ہند کا بینک آپ نے کہا اگر ایسا بینک ہے کہ مسلمان کے کوئی بھی شیئر اس کے اندر نہیں ہے تو آپ اس سے منافع اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ون کوشچن مور پلیز فلو آرڈ الحبیب فلو محمد واقع سے فائدہ اٹھانا ہے وقت ہے بھلے ایک منٹ صحیح ایک سوال شامل کر لیتے جی نام ساجد اقبال ہے اور میں ملیر کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ مختلف محکموں میں جب کوئی کانٹریکٹ دیے جاتے ہیں تو ان کے افسران کو کمیشن دیا جاتا ہے تو کیا یہ کمیشن دینا یا لینا وہ جائز ہے افسروں کے لیے مطلب جو کمیشن دیتے ہیں محکمے کے طور پہ جب کانٹریکٹ کوئی دیا جاتا ہے تو اس پہ کمیشن دیا جاتا ہے ہر افسر کو پرسنٹیج کے حساب سے ایک پرسینٹ دو پرسینٹ تین پرسینٹ ہر افسر کا مختص ہوتا ہے یہ کمیشن تو کیا یہ کمیشن لینا جائز ہے جی اب مفت کمیشن نام رکھا جائے پرسنٹیج نام رکھا جائے چائے پانی کہا جائے اس کی طرف بھی ذرا ارشاد فرما دیجئے گا کہ وہ 36 نام سوچے جائے بیٹھ کے ہم یہی سوچتے رہے تو اس کے متعلق بھی مدنی پھول عطا فرما دیجئے گا بطور خاص جو اسلامی بھائی نے سوال کیا اس کے متعلق بھی جواب شریعت مطرہ نے مال کمانے کے اسباب ٹھیک ہے مقرر, مقرر فرما دی ہے جی کہ ان, ان طریقوں سے جو مال کمایا جائے گا وہ حلال ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر تجارت صحیح کوئی چیز آپ نے خریدی بیچی اس سے آپ نے نفع اٹھایا دوسرا طریقہ خدمات اپنی محنت کی خدمات فراہم کی اور جو ہے وہ مال کمایا یہ بھی حلال ہے اسی طریقے سے آپ کو کسی نے کوئی گفٹ دے دیا یا وراثت میں مال مل گیا یہ بھی اسباب ملکیت ہیں لیکن یہ جو اثران ہیں یہ اپنے ادارے کی طرف سے کام کر رہے ہیں ان کو آلریڈی تنخواہ مل رہی ہے اور یہ ایک پوری دنیا ہے ملی بھگت کی جی جی جس میں ٹینڈرز جو ہے وہ من پسند لوگوں کو دیے جاتے ہیں پھر من پسند لوگوں کو دینے کے بعد آنکھیں بند کی جاتی ہیں مٹیریل کیسا لگ رہا ہے کیسا نہیں کچھ پوچھ گچھ نہیں کی جاتی تو یہ تمام کے تمام چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ جیب گرم کرتے ہیں ان افران کا اس طرح رقم دینا رشوت ہے افران اس کا نام کمیشن رکھیں کچھ بھی رکھیں جب شریعت مطالعہ کے آئینے سے دیکھتے ہیں تو یہ سو فیصد رشوت ہے اس کا لینا بس بھی, بس بھی, بھی بس اور اس کا دینا بھی دونوں گناہ کا کام ہے اور استحکا کے عذاب والے کام ہے اچھا اب اس طرح جو کانٹریکٹ لینے والے ہوتے ہیں نا وہ ایک عموماً ان کی سدا یہ بلند ہوتی ہے کہ اس طرح تو پھر وہ ہم کو دیں گے ہی نہیں وہ تو ایکس کو دے دیں گے وائی کو دے دیں گے زیڈ کو دے دیں گے ہمیں تو ملے گا ہی نہیں ہاں تو آپ کو کسی نے کہا کہ آپ کوئلے میں ہاتھ کالے کریں اللہ ماشاء اللہ اگر شوق ہے تو کوئلہ میں ہاتھ ڈالنے ہی ڈالنے تو کالے تو ہوں گے وہ صحیح کوئی اور کام کر لیں جائز آپشن کی طرف جایا جائے ماشاء اللہ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آپ کو بہت بہت برکتیں عطا فرمائے آپ نے یہ ماشاء اللہ اتنے سارے سوالات کے جوابات عطا فرمائے سوالات تو اور بھی ہیں کالز موجود ہیں لیکن ظاہر ہے کے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے اور اس تمنا اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ آنے والے ایپیسوڈ میں بھی مزید امت مسلمہ کی شرعی رہنمائی کا سلسلہ احکام تجارت کا بطور خاص ان فیلڈ سے متعلق جاری و ساری رہے گا اور آپ بھی انشاءاللہ اللہ یعنی مدنی چینل کے ناظرین بھی اسی طرح بہترین طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے اپنے مسائل شرعیہ کو جو تجارت اور صنعت و حرفت سے تعلق رکھتے ہیں مدنی چینل سے شیئر کر کے ان کی جوابات حاصل کر کے اپنی زندگیوں کے اندر اصلاح کا سامان کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ شاء اللہ ارض مدنی چینل سے فیض کا یہ دریا بہتا رہے گا اجازت چاہتے ہیں جزاکم اللہ خارن و احمد صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آنه وأصحابه وضعه وسلم